وأستغفره وأعوذ بالله من شرور من فصنا ومن سيئة عامالنا من هبه الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله لها أشهد الذين آمنوا اتقوا الله الحفة فاته ولا تموتن إلا وأنتم مشلحون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده ففرقكم منها والى وفرق منها اوزجا وهبتمهما ريجانا كثيرا وذريا وصدق الله الذي تشاء النبي والارحاء ان الله كان عليكم رحيما يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا si daku nga na wala lako mag dato wa maiyo keda ha wara su lagu papa da pa ta gan nga azina makata na ng ati si dapoaswalapai naana ati atiiyo muakma din salu وكل معتفة بدعا وكل بدعة فيه ظلالا وكل ضغارة في النار قرب الله السميع للمئذ من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفيه خسر إلا اليمين آمنوا وعهلوا الصالحات وتباسوا بالحق وتباسوا بالشبر موضى سامي نوجوان ساتھیوں حادری مسجد یہ سور اثر پڑھی گئی ہے اور آج یہی اصلم خطبے کا موضوع ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم اور وقت دیا ہے اپنے وقت کی اور اس کو سب چیز قدر کرے اللہ کو پورے آدمی نے رات اور है بنایا ہے تاکہ انسان رات اور دن صحیح برند و نصیحت نصیحت کرے اسی لیے اللہ تعالیٰ پر آتے ہیں تمہارے پاس کے اندر اپنے رات اور دن کو بنایا ایک کی بات دوسری آیات کرتی ہے لیکن آواز انیت سب کرا اور نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے رات دن روبارہ ہمارے سامنے چوبیس گھنٹے آتے ہیں اور یہ بڑی عبرت اور نصیحت کی ٹیمیں ہوتی ہے کبھی ہدار نہیں کرتے ایک رات ایک انسان کا گزرتا ہے تو اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان موت کے قریب ہوا اور اس کی زندگی گٹ گئی ایک انسان اس پر کبھی خیال نہیں کرتا اللہ کرنا دیں ہم نے رات اور دن بنائے ہیں لبا نہ آواز احیت کا کرا تاکہ انسان عبرت و نصیحت حاصل کرے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرے ابھی تک ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ حضرات دے رکھتا ہے میرے اللہ علیہ وسلم با وقت کی بڑی قدر اور قیمت فساری گئی حدیث کے اندر آتا ہے حضرت کے موقع پر نبی حد اقلاف اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی حید بنایا مغم نیما فیر روپے ڈاکاز اب سے حق و الفرا ہے لوگ نے की اللہ تعالیٰ کی دو عدیب ترین نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تو بڑی ادیب ترین نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کو ظاہر کر دیتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتی اکثر لوگوں کو ان دونوں نعمتوں کی قدر اور اہمیت کا احتجاج نہیں ہرچ بہت عجیب ترین نعمتیں ہیں آپ نے شاہ اس نے ایک تو صحت اور اس کی ایک تو صحت اور تندرستی ہے اور دوسری فرصت ہے انسان کو جو ٹائم مل جاتا ہے اللہ ہردارہ نے جو موقع عنایت دیا ہے یہ دو نعمتیں ہیں صحت ایک ایسی زبردست نعمت ہے کہ ہر کے اندر ہے اللہ رب اللہ نے تھوڑا بات کر جو اشار کروایا سوکھ والا کچھ آروپ نہ جاؤ گا یہ بھی نارے گا ہی اے لوگوں قیامت کے دن تمہیں یہ زندگی ادار دو ایک وقت آئے گا کہ تم مرو گے کبر لے جائے جاؤ گے پھر تمہیں حس قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور جب قیامت کے دن اٹھائیں گے تو سب والا کچھ اروپ نہ جاؤ گا یہ بھی اس دن تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے بارے میں صاف سوال کرے گا اور پوچھے گا تو حضرت عبداللہ بن اخبار اور ابن کا بن مسعد رضی اللہ تعالیٰ احمد وغیرہ کی روایت ہے کہ وہ نعمتیں جن کے مطابق اللہ تعالیٰ کے آخت سے میدان میں پوچھیں گے ان میں سے بہت بڑی نعمت بحد ہوگی صحت اور تندرستی میں نے تم کو دیا تھا کس نے اپنی آخرت کتنی بنای اللہ تارا کردہ خشمودی کے لیے آماد تم نے کتنا کیا یا تمہاری کی صحت کھیل کود اور ختم ہو گئی اپنے شہر کی انسان کو قدر کرنی چاہیے صحت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اسی لیے تھوڑا احساس سوریہ بند اس کی آئے تھے ادا کار وسور کل لوگ کے کارن ادھولا ایسے یاد رکھو یقیناً یہ مینا یہ تمہارا کان ہے یہ تمہاری ہے یہ تمہارا دل ہے یہ تمہاری آنکھ کو اللہ نے صحت ادا کیا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے رہے ہو اللہ نے کان کو صحت نصیب فرمایا جس کی وجہ سے تم سن رہے ہو ورک آنا اور تمہارے دل کو اللہ نے صحت سے نوازا ہے آپ اگر جانتے ہیں کہ آج ایک انسان کے دل میں اگر بیماری اللہ تعالیٰ پیدا کر دے اس کا اس کے دل میں کوئی بیماری پیدا ہو جائے تو سارا دنیا ان کی فی بھی جائے جایا کیوں سارا پورے صحت اور تندرستی کا دار وغیرہ انسان کے دل کا دے تو میرے بھائیوں کی آمد کری تینوں کے مطابق خاص طور سے پوچھے گا تم کو ہم نے صحت کیا تو اس آن سے کتنا فائدہ اٹھایا ہم نے کان کو صحت کیا تو اس کان سے تم نے کیا کیا سنا ہے ہم نے تم کو دل کو صحت کیا تو, تو تم نے دل کو کہاں استعمال کیا ہے اتنا سبر وسر و اس وصولا ہے جو یقیناً یہ ساتھ یہ دل اور یہ آنکھیں اس تینوں کے مطابق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا اور دوسری بڑی نعمت ہے میرے بھائی پھرست اچھے خطوطرا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے آپ کے پاس ٹائم ہے آپ کے پاس پورسد ہے اپنے فرست کو اچھے کاموں میں قرآن سیکھنے میں دل حاصل کرنے میں دن سیکھنے میں اسی طرح احساسات کی عبادت کرنے میں اپنے وقت کو استعمال کرو اس لیے کام اتنا کہنے دے کہ انسان کو اپنا ٹائم ہوتا ہے ایک حقل انسان کو چاہیے کہ اپنے چوبیس گھنٹے کو تیس تینوں نے مجبور کر دے نمبر ایک ایک حصہ चौबीस घंटे का एक बड़ा वक्त जो होता है इंसान अपनी रोजी रोटी हलाल कमाने और अपनी सेहत और, और अपने आराम के लिए एक वक्त है एक शख्स यही की इसमें इंसान अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करे और अपने आराम का बिहार करे दूसरा वक्त यह है कि इंसान کچھ وقت انسان کو چاہیے کہ اپنے چوبیس گھنٹے کے ایک بڑے حصے کو اللہ تعالی کی عبادت اللہ تعالی کے تقرب اور رضا کے امال کے سرف کرے تیسرا حصہ انسان اپنا جو بنائے اس میں اپنے حق کا محاسبہ کرے کہ ہم نے کتنی بیٹیاں کیا ہے اور آج اپنے کتنے اعمال کیے ہیں تو میرے بھائی اعمال کو اپنے وقت کو ریک احمد کے سرف کرنا چاہیے ایک مقبول ان کی حماعت آپ نے شاد روایات دو عظیم ترین نعمتیں ہیں لیکن اکثر لوگ ان دونوں نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اور یوں ہی دعے کر دیتے ہیں ان کو صحیح استعمال میں نہیں ڈالتے حضرت حما قطبی رحمت اللہ علیہ اپنی سنت کی طرح نقل کرتے ہیں نبی الحاظ نام نصیحت کرتے ہوئے صحابی کو کہتے ہیں جس ترین ہم سے ایک تن سن ہم سے شباب کا قبل ہر مل آپ اس پانچ نمکیں ہیں ان پانچ نمکوں کو پانچ کے پہلے پہلے صحیح طور پر ان کو استعمال کرو ایک تن سن قبل خم سے پانچ آدھ ترین شاہکارہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو پانچ آفتوں کے آنے کے پہلے پہلے اچھی چیزوں سے استعمال کروں وہ پانچ نعمتیں کیا ہیں نمبر ایک آپ نمایا ہے ہرا تھا حیات تک قبلہ موسیقی نمبر دو شباب کا قبل ہر کا نمبر تین کا قبرہ پکڑا س اور نمبر چار آپ نے ساتھ نبایا کہ اپنے وہ تنا کا قبلا پکڑی اپنی سنا کا قبلا پکڑی اور نمبر پانچ اور آخر پیتا اپنے ساتھ نوایا پرا تک کا قبلہ سی یہ پانچ آدھار نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرو نمبر ایک حیات کا قبلہ بہتری موت آنے کے پہلے پہلے جو اللہ نے آپ کو زندگی عطا کیا ہے اس زندگی سے خوب فائدہ اٹھا لو زندگی ایک ایسی جعبت ہے کہ ایک مرتبہ چھن جانے کے بعد پھر یہ تو ختم ہو جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملتی ہر چیز کا قدر ہے آم آدمی مار ہوئے علاج کریں کہ مینے میں کل سہ پا گئے آج آپ مالدار ہیں آج قریب ہیں مکھی ہے کل پور دور ہو جائے آپ کے پاس آ جائے آج آپ بہت ہی مشغول ہیں ممکن ہے کل گرستا جائیں لیکن کا زندگی کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ زندگی اگر ختم ہو جاتی ہے تو پھر دوبارہ انسان کو زندگی نصیب نہیں ہوتی اسی لیے بڑی مشہور چیز ہے کہا جاتا ہے گیا وقت پھر آتے آتا نہیں ایک مسئلہ دو وقت چلا گیا پھر دوبارہ انسان کو نصیب نہیں ہوتا تو آپ روشنا کرواتے ہیں حیات کا حیات کا اپنی زندگی کو غنی سمجھو جتنا ٹیک آمار کرنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ خوشبو کے لیے جتنی بیٹیاں کرنا چاہتے ہو کر لو نمبر دو اپنے ساتھ قبل حرمیکا اپنے زمانی کو غنیمت سمجھ لو اپنے زمانی کو نئے کاموں میں استعمال کر لو قبل حرمیکا بڑھاپا اٹھانے سے پہلے پہلے بوڑھے ہونے سے پہلے پہلے جو انسان زندہ ہے جو انسان زندہ ہے اگر وہ اگر زندہ ہے تو پورا ہونا اس کے لیے ضروری ہے اس لیے اسی لیے کسی شاید نے کہا ہے بڑی اچھی بات کہ انسان ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے لیکن بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں اب بات وہ کہتے کا ہے انسان ہر بیماری سے ہر بیماری سے بچا رہتا ہے لیکن بہاپے کی بیماری ایسی ہے جس سے انسان کمی نہیں بن سکتا آپ کتنے دن پڑا کی دل کروائیں یہ کروائیں وہ کروائے لیکن بہرحال کبھی بھی آپ کی جوانی واپس نہیں لوٹ سکتی اسی لیے آپ نے ساتھ کروایا وہ شباب شباب آپ کا بنا اپنے پورے ہونے کے پہلے پہلے جتنی بیٹیاں کرنا ہے جوانی میں کر لو وہاں میں بہت ساری بیٹیاں چاہیے کہ نہیں کر سکو گے بھی اپنے ساتھ روایا و شیخ خاکہ کا سامنا سوپنے کا اپنی اچھے کار کا اٹھا لو بیماری سے مبتلا ہونے کے پہلے پہلے بیماروں کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرو کیسی کیسی کی بیماریوں کے سر مبتلا ہیں اٹھنے بیٹھنے میں معذور ہیں اور کتنی میکریاں کرنے سے وہ محمود ہو گئے ہیں اسی لیے وہ سکا کا سوکھنے کا اپنی بیماری سے پہلے پہلے بیماریوں کے آنے کے پہلے پہلے صحت کو اچھے کاموں میں استعمال کر لو اور یہ پتہ نہیں کہ ہاں صحت باری کب ختم ہو جائے نمبر چار آپ نے ساتھ بنایا وہ بغا کا کمرا فکڑی کا وہ بغا کا کمرا پکڑی کا اور اپنی خوشحالی سے فائدہ اٹھا رہو آج اللہ تالا کر تمہیں نے خوشحال بنایا ہے آج تمہارے آگ میں پیسے ہیں تم نیسیاں کر سکتے ہو مسجد بناؤ سے بناؤ غریبوں اور ٹیموں کا تیار رکھو اللہ تعالیٰ کے راہ سب کا خیرات کرو یہ ساری دیشیا بھی کر سکتے ہو لیکن یہ پتا نہیں کہ ہاں تمہارا مال تو ختم ہو جائے مال ختم ہو جانے کے بعد کی کرو گے تو تم نے بہت سارے جی کام नहीं نہیں کر سکتے پانچویں چیز اللہ کے میرے ساتھ مانتے ہیں وہ का کا, کا شہر اپنی مشکول مشغول سے پہلے پہلے اپنی فرصت کو جو اللہ کارا نے تمہیں موقع دیا ہے ٹائم دیا ہے اس کو عید کے کام میں قرآن ہی سیکھے ہو قرآن سیکھ لو علم نہیں علم حاصل کر لو کچھ پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو علماء کے پاس بیٹھ پاؤ بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع مل جائے گا لیکن کل تم ہو جاؤ گے تو مجبور ہو جانے کے بعد انسان کو بہت ساری فائدات رکھتے کے بھی بہت ساری چیزیں نہیں کر پاتا آج اپنے پانچ نئے ہیں ان کی قدر کرو انسان ان پانچ آٹھوں سے کے پہلے پہلے رسول اللہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ و تعالیٰ و ہیں نبی رہس نام کے سامنے ایک شخص آیا اور رسول اللہ عرص اللہ خیز آپ بتائیں کہ لوگوں کے سب سے اچھا انسان کون ہے مسلمانوں میں سب سے بہتر اور سب سے آگا کر کے مسلمان کون ہوتا ہے نبی علیہ الام کے ساتھ ہمارا سب سے اچھا مسلمان مرتا رہا اوبو رہو وہ سونا جس کی زندگی خوب لمبی اللہ تعالیٰ دے اور اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے خوب زیادہ ایک امال کر دے مر تارہ رومو رہو وہ جس کی زندگی لمبی ہو اور نہ اس کے ساتھ ایسا نہ ہو یعنی اپنی زندگی سے اس نے فائدہ اتارا اس لیے امال زیادہ اس کے ساتھ آدھے تو پھر پوچھا گیا یا رسمندہ اشر لوگوں میں سب سے برا اور سب سے بے بیوقوب اور امک انسان تو ہے آدمی کامیاب سب سے بدقریف اور سب سے بڑا احمد اور بے بیوقوب انسان ہے مت تارا ارب رہ سادہ امرح جس کی عمر کو اللہ تعالیٰ لمبی کر دیا ہے لیکن آمار کا کیا اپنی زندگی کو غلط استعمال کر کے پرانیاں میں اس نے جاگا کیا ہے تو وقت کی قدر کرو اگر اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں نیک آمار کرے تو سب سے بہترین انسان اور اگر اپنے وقت کی قدر نہ دیا وقت سارے کر دیا یا اپنے وقت نے گنا گڑا کیا اپنے وقت کو پورا ہو دی استعمال کیا تو یہ دنیا کے سب سے بہترین انسان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ہمارا <Marcel> <Satiha>. جو سور ہم نے کو یہی ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرو وقت کی پورے پرانے سب سے زیادہ اپنا ہے ایک وقت ہے سورتوں میں اور جن میں اللہ تعالیٰ کی وقت کی کسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ کرواتے اللہ تعالیٰ وقت کی کسم کھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کی اس کی قسم کھاتے ہیں اس کی عزت اس کے عام مرتبے کو بڑھانے کے لیے کھاتے ہیں وقت کی اہمیت ہے, ہے وقت کی قدر و منزلت ہے بندوں کے نگاہ میں وقت کی اہم فری وقت کی کسم خاتے ہیں فرمارت وشرے کسم ہے سماجی کسم ہے وقت جی اور اس پر کسم فارت اس طرح سارے خارے انسان بڑے کسان ہیں کیا مطلب انسان بڑے کسارے میں وقت کو وہی دائر کر دیتے ہیں زندگی ختم ہوتی ہے گوالی مٹ جاتی ہے وقت ہاتھ سے چلا جاتا ہے, جو سازے ہے انسان بڑے نقصان میں پڑ جاتا ہے ان کا نظیم ہاں خسارے سے بچے والے وہ ہیں جن کے اندر چار خوبیاں پائی جاتی ہیں پہلی خوبی یہ ہے ان کا نظیم خسارے سے وہ لوگ سکتے ہیں جو ایمان ایمانداری ایمان والے ہوں اپنا عقیدہ پوچھ سکتے ہیں نمبر دو وہاں میں اس اور ایمان کے بعد عمل ساد کرتے ہیں اپنے وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں وقت کی قدر کرتے ہیں جن نبی ملی ہے زندگی کا احساس میں ہوتا ہے وہاں میں اس لیے نیک آمار کرتے ہیں ایمان کے بعد انسان نیک عمل کرتا ہے جبھی اللہ پارا قرآن کرتا پاتا ہے اسی لیے رقام نے ساتھ رنگایا انہ تالا سے کام کرے انالا اس کے راپی اور خوش ہو انہیں اسے گندہ کا کرے تو اسے, اسے کہ اسے چاہیے کہ امرسار کرے کو شرفاد اسر، رب میں ہی رہا اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریف نہ کرے میرے بھائیوں ایمان اور ایمان کے ساتھ آپ عمل سواد اور اگر انسان ایمان کے ساتھ عمل سادہ نہ کرے تو اللہ تعالی کا انسان چار روسی بھی, بھی دستک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کماتے ہیں انسان کو اگر ایمان اور عمل شاہ کرے اللہ کالا فرماتے دنیا کی سب سے بدترین کے فخرو اس کو شامل کر دیتی ہے انسان کے لیے ضروری ہے کہ ایمان صالح امل شاعری کرے تو چار شرطیں ہیں کامیابی کے لیے اور ستارے سے رکھنے کے لیے نمبر ایک ایمان دوسرے کا بلشوال نمبر تین اللہ کالا فرماتے ہیں وہ کباب کروں ہمیشہ لوگوں کو ہر کتاب تھے بیوی بچوں کو اہل ویار کو گوت احباب کو اپنے ملنے کلنے والوں کو اپنے پہچان والوں کو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو ہمیشہ ہر کی دعوت دیتا رہے گا وہی کسان ستارے سے بنتا ہے نہ پریشان و کباب خوب صبر خود करता کرتا ہے اور پھر وہ की کی تعطیل کرتا ہے یہ بات ہمارے سارے پر اور سواسی بھی آپ نے ساتھ مارا جو سات کے چار سے اپنے اثر پیدا کر لے وہی نقصان اور پتا سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ چاروں چیزیں پیدا کر دے میرے بھائی جو جس طرح سے وقت کو نہ جائے اور حرام چیزوں سے نٹانا ضروری ہے اسی طرح سے فوج اور بے کار چینوں میں بھی اپنے وقت کو ضائع نہ کرو حدیث کے اندر آتا ہے لوگ ہمارے ہے ایسا اے قیامت کے دن قیامت کے دن انسان جنگا اٹھائے گا جنت کی طرف اپنی جنگت کو دیکھے گا اپنی جنت میں ہے اور جب دوسروں کی جنت کو دیکھے گا تو آپ نے ساتھ جنت میں جانے کے بعد موبن ایسی چیز پر افسوس کرے گا مومن کو ایسی سدمہ ہوگا کہاں سمجھنا وہ جنت کی جس میں موبن کو سدما کرنا کرے آپ نے ساتھ مومن موبن یہ سوچ خدمہ کرے گا جی جب دیکھے گا ہم سے آنا کر کی جنتوں میں لوگ ہیں تو سوچے گا ہزار دار کی جتنی بیٹیاں ہم نے کیا تھا وقت دائیں کرنے کے بجائے اور نیکیاں ہم کر لیے ہوتے تو اس جنت سے آنا کر کی جنت ہمیں نہیں جاتی انسان کو ای فکر ہوگی اسی لیے میرے بھائی اور ہنم دہی صلاح ہے اس میں اسلامی ہر بہ مارا ایسے داؤ وغیرہ گرا ایسے کو یاد رکھو اچھے مسلمان بنو اور اچھے مسلمان بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان جیسے خراب چیزوں سے نازاد چیزوں سے میں آپ کو بچاتا ہے ایسے ہی نارامی اور قبول چیزوں پہ بھی اپنے آپ کو بچائے تب سارا خاص کروا کرتا ہے اپنے وقت کو خراب چیزوں سے نہ چیزوں سے بھی بتاؤ ایسے ہی قبول اور بے کار چیزوں میں بھی اپنا ٹائم پاس نہ کرو نہ شروعات نہیں اگر کوئی اس رس کوئی انسان اپنی جگہ بیسے ہوئے زمین پر ایسے لکیرے کھینچ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے تم بیٹھے بیٹھے لکیریں جو کھینچ رہے تھے اس سے تمہارا کیا مقصد تھا کیا تمہیں فائدہ پہنچا اگر اسی وقت سوچا اگر لا کہ ہوتے تو آپ تمہارے کام آتا اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو وقت فیصلہ تو ہر آدمی جو بیمار ہو ان کو شکایت کی فرماؤ جو مضمون ہے اللہ تعالیٰ ادا کرا دے ہرشانی کو دور کر دے فی جو آدمی ہوئے ہیں ان کو موہد و تب سندر کرا دے جو دین سے دور ہے اللہ تعالیٰ دین کے قریب کر دے گا میری نول مار مسلم مسکینا رہا ہر وہ القرضى ويقع من الفرشان ويكون ترضى البدح يعدكم لعلكم تذكرون ونقر الله يذكركم ونعوه يستجد لكم وذكر الله اللي تعالى